ٹک لگا جی جب تک یہ شکست نہیں مانیں گے آگے بات نہیں چلے گی اس کے مانے کیسے میری فات ہے کہ اپنی سبزی سابق نہیں ہوتی پھر آگے چلے گی بولنے وہ حدیث مجھے بولنے ہو حدیث یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ انصاف کے معنی بھی چلنے دیں چل رہے ہیں آپ کی بات کر رہی ہے آٹھ منٹ کی بات ہے آپ کی ہو سکتا اور کرنے کیا بات ہے ابھی ٹائم شروع رہا ہے کا بات نہیں اب ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح سے چلے تو کوئی <سؤال> بات انہوں نے بھاگیاں الگ <سؤال> ہی قسم انہوں نے بھاگیاں الگ قسم رہے ہیں صاحب اگر یہ آٹھ منٹ لیں گے جو چھ منٹ پہلے میں نے لیا میں اس کا جواب دوں گا اور چھ منٹ شاید میں بالکل گئے ایک ایک تو تو فٹ بال ہے تو یہ اس نے پہلے چھ منٹ لیے آپ کی ایک سو پچاس منظر آٹھ منٹ میں آپ کا منتخب ایک منٹ مولانا عبد صاحب آپ عالم آدمی صبر کریں انہوں نے پہلے جو چھ منٹ بتایا جھوٹ تو بولے بولے کہ ہمیں جھوڑ ہوتا ہے اس کے بعد کر دوں کہ آپ شروع سے ہوئی بات شروع کریں پہلے سے چلے تھے بس اسٹینڈ کوئی ٹائم نہیں بس چلے گیا کوئی ٹائم نہیں جواب دے گا جاب لے لو اس کے بعد ہماری کھولے گی لو میں نے ایک گھنٹے پکڑا ایک جھوٹ میں پکڑ سکے جاب سن رہے ہیں سونے ہو نہیں سکتا دکھائیں گے ہدا اسی ہدای کے اندر کے اندر بارے میں جھوٹ بول بہت شکریہ جی ہاں que no estaba colido que ahora que estaba sobre la arena estamos cuenta ya la de esa la de la que no sabe que no sabe que no sabe que no sabe اللہ <سؤال> کا شکر پانی لگے جس طرح کے ہمارے میں پہلے شرائط یہ شرط مظاہرے کو بولنے کی کیا میں اس بات کو دوبارہ دوہراتا ہوں ابھی آپ بڑے بڑے سے شور ہو رہا ہے سے شور ہو رہا ہے تو خلاف ورزی ہو رہی ہے ان سے بھی اور مجھے یہ حد ہے کہ میں دونوں کو دونوں کا شکست لوگوں کے اس کو شکست اس بھی شکست دوں یا انفارمیشن ہوگا بس ان شہر کا اجازت ہوگی آپ لوگوں کی اجازت ہوگی باقی آپ بھی خاموش اور اگر مخاطب کر رہے تو ان دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں جواب ان کو مخاطب کر میری مرضی ہے نہیں یہ میری مرضی آپ کی عوام عوام چھوڑ بات کرے بس بس مل ایک بات ہمارے خوش کم ماحول ابھی ایک بڑے دوسرے کے بولے شروع والے بات کراشن میل آ کے بات میں طيب بيقولوا في خمس دقايق 8 دقايق 8 دقايق 55 55 ايوه نسكت ايه ده ده بيقولوا موري يا ابويا ده ده خلاص يا شيخ دي بايته دي وصلوا دورنا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد میں نے حدیث پاک پیش کی تھی مسلم ابھی عوامہ سے چار چیزیں میرے تھا موجود ہے امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے پاکگڑ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ نے کہا تھا ساری چیزیں دوبارہ پیش کرنی ہے دوبارہ پیش کروانے میں دوبارہ رحمان میں نے حری سے بات پیش کی تھی مثمت ابھی عمالہ سے شریف رضی اللہ تعالی ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احشیا تھا اس کے اندر ادا پرال امام پرا و فانسی تو کہ جب امام اراد کرے تو تم خاموش ہو جاؤ وہ پارا غیر المضو کے آ رہی ہوں وغیرہ ظالم فقول و جب امام غیر الالیم پڑھے تو تم آمین پڑھو ہم کہتے ہیں کہ یہاں امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے فاتحہ کا بھی ذکر ہے بے حاطہ کے خاموش رہنا ہے فاتحہ نہیں پڑنی اور حدیث بھی صحیح ہے آپ نے دیکھ لیا چاروں چیزیں آپ کے سامنے آئی ایسی کوئی حدیث یہ دکھا دیں امام کا بھی ذکر ہو فاتحہ کا بھی ذکر ہو مقتدی کا بھی ذکر ہو کہ مقتدی فاتحہ اگر پڑھے تو نماز نہیں ہوتی اور حدیث بھی صحیح ہو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا مدد چھوڑنے کے لیے تیار میری حدیث پر کوئی اور اعتراض نہ کر سکے صرف ایک اعتراض کیا کہ فارسی تو انصاف کا معنی ہے کارات کر لو تب بھی یہ انصاف کے خلاف نہیں خاموش رہو یہ بھی مانتے انصاف کا معنی لیکن قرار کرو یہ انصاف کے خلاف نہیں اس کے اوپر دو طبیع انہوں نے پیش کی تھی ایک ہدایا سے پیش کی تھی کہ ہدایات کے اندر انصاف کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ دروج شریف پڑھنا انصاف کے منافی نہیں یہی بات کی دیتی. جی یہ ہدایت عبارت ہے کہ وقت رف نائی علی نمبر جو آدمی نمبر سے دور بیٹھا ہوا ہے آواز نہیں جا رہی اس کے پاس اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آئے وہ دروج پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا امام سے جو سنے گا وسکو <تصفيق> <بزرسطر. تصفيق> سارے ادارے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بل احمت ہو زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ یہ آدمی خاموش رہے اکامت لفظ انصاف انصاف کے فرد کو قائم کرنے کے لیے کیونکہ خطبے میں انساط کا حکم ہے تو ایسے آدمی کو درود نہیں پڑھنا چاہیے جو دور بیٹھا ہے مولانا آپ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ پڑھنا انصاف کے منافی ہے یا یہ بتایا کہ درود پڑنا انصاف کے منافی نہیں اس میں یہ بتایا کہ خاموش رہنا یہ انصاف کا حکم ہے یہ انصاف کا تقاضا ہے درود نہ پڑنا یہ انصاف کا تقاضا ہے انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کامت علی فرض انصاف کو یوسلی کے ساتھ ملا دیا بات چل رہی تھی خاموش رہنا یہ اس لیے ہے کہ انصاف کا حکم ہے لیکن اس نے انساف والا حکم اٹھایا یہاں سے اور ملا دیا پیچھے یوسلی کے ساتھ اور پھر کہتے ہیں میں ہدایہ سے لکھا نوہر بلّہ انسان ایک ہدایات پہ جھوٹ بول کے پھر کہتے ہو اسی لیے تو مجھے بولنے نہیں دیا جاتا میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ پکڑوں یہ انصاف کا ان کی بات وہ سکوت کے ساتھ ہے کہ خاموش رہے گا اس لیے انصاف کا حکم ہے وہ کہتے ہیں پڑھنا میں انصاف منافی ہے یہ ہدایت اس <سؤال> کے نام پر جھوٹ بولا گیا تھا یہ لے اب اس کے جواب دیجیے <سؤال> جو جو <سؤال> اچھا ایک میں انصاف کا بولا سا ہدایات سے بتا دوں سامی ہدایہ صاحب صرف ایک سبح پیچھے لکھتے ہیں کہ لاق محتم خلفا ہوں کہ مقتدی امام کے پیچھے کراف نہیں کرے گا آگے حدیث کیا پیش کرتے ہیں آگے حدیض کیا پیش کرتے ہیں اعلی علیہ السلام اراق آن سی تو نبی علی السلام نے فرمایا ہے کہ جب امام کاپ کرے تو خاموش ہو جائے وہ تو کہتے ہیں انصاف کا منع یہی ہے کہ امام کے پیچھے خاموش ہونا کنا دیکھو صاحب ہدایہ کے نام پر کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ میں مقلت اور جھوٹوں بولے ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں یہ نہیں یہ میں نے واپس کر دیا اچھا یہ مصرت احمد کا دوسرا حوالہ پیش کیا تھا کہ مصرت احمد میں ہے کہ مقتدی ہے انسان کا حکم ہے لیکن پھر بھی تیراک کر رہا ہے وہ مولانا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مجھے جواب دینے کے لیے ذرا کچھ نہ بڑھ گا بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اسلام نے فرمایا کہ ان سطح علاف آ رہا جائے امام ہو جب امام آ جائے تو پھر یہ خاموش ہو جائے نہیں جب امام آئے گا تو اس وقت یہ مختی بن چکا ہوگا یہاں تو مختی کا ذکر ہی نہیں ہے آگے ہتا یوسلیہ الگ بات ہے اس میں ہتا یوسلی کے ساتھ انسان سے جاتا ہوگا یہاں تک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے جب واپس جائے گا تو یہ اس کے لیے پورے جمعے کا کفارہ بن جائے گا یہاں کہاں ہو کر رہا ہے کہ نماز میں انصاف بھی ہوگا اور بھی کرنی ہے یہاں دکھائے گا کہ مختلف قرآب کرنی ہے پھر اس کے بعد بات چلے گی کہ گراج انصاف کی منافی نہیں یہاں مقتدی کا ہی ذکر نہیں گرا دو گندی بات ہے اور اللہ دو جھوٹ پکڑ دیے میں اب نے اب اور اللہ یہ دیکھے میں انسان کا معنی انسان کا معنی میں انسان کا معنی حدیث سے پیش کرتا ہوں اب تو حدیث کو مان لیں گے نہیں حدیث بخاری بخاری سے پیش کر رہا ہوں بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آ رہی ہے یہ حدیثی بات اللہ تبارک بدانا کے شاید ہے کہ بائی جا کہاں طبی اور کہ جب ہم قرآن پاک ہم اتارے تو فت طبی اس کی اجتماع کرو اس کے پڑھنے کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں پڑھو حجی پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھولے نہیں حضرت ابن عباس رضی علی اللہ تعالیم فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ اس طرح لہو و انسد ابراہیم علسلام کی بات کو خاموشی سے سنو اور تانگ لگا کر سنو اور خاموش رہو یا تو زبان کی حرکت تو بھی انصاف کے منافی کرا دیں زبان حرکت کرے گی یہ بھی انصاف کے منافی ہے مولانا انسان کا بن میرے حدیث سے بیان کر دیا اب اس کے بعد رہی بات یہ بھی حدیث سے بیان کرے انصاف کا من مولانا یہ حدیث بات صحیح ہے یہ ناصر الدین اقبال صاحب ان کے غیر مقلر ہے سنو ابن ماجہ ان کی کتابیں انہوں نے تسیح کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جو حدیث میں نے پیش کی ہے نا حدیث ابو حسا شری رضی اللہ تارن وہ کہتے ہیں صحیح یہ صحیح ہے آدمی کہہ آپ کو مان لیجیے یاسرد البانی آپ کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے اگر وہ کلی لیکن سارے گھر کا کرتے ہیں تو مان لیجیے یہ جو ابھی میں نے پیش کی کیا وہ اضافہ کے معنی میں بھی ہے یہ لے لیں گے اس کے اندر وہی حدیث ہے اراقر اور کبھی وہ اضافہ پر اچھا یہ عیسہ مسا شری عضی اللہ کارن میں مصنف عبی ابانا سے پہلے پیش کر چکا ہوں اور مسن ابی یا سے پیش کر رہا ہوں مسن ابی ابانہ واپس کریں تین عزیثیار کی حصل یہ مصنف ابی اعلیٰ دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں میں کیا آپ علی السلام نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تارا ادا کبارا یعنی امام فقب برو فا تارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہے حسن ابھی آلہ والے امام ابیالہ فرماتے ہیں کہ جانی تکبیر کہے تو ہم تکبیر کہے امام تکبیر کہے امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو بہت انسو جب گراس کرے تو کیا ہو جاؤ فموشن بول رہے کتنے شام بات ادیشہ آ رہی ہیں نمبر تین تیسری اریس پر پیش کر رہا ہوں آپ علی سرام نے فرمایا وہ حضرت ابو مسافری ضلع جانا نہیں ہے نمبر اس کی ہے نمبر اس کا ہے نے فرایا ہے سب سے پہلے انہوں نے مرس العبی عوانہ کی روایت پیش کی ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ میں نے پہلے کہا کہ انصاف کرنا کی کے منافی نہیں انہوں نے مسرد احمد کا ترجمہ غلط کیا حدیث کا اور خیالت کا ثبوت دیا مولانا ابھی اس کی میں ترکیب پوچھوں تو پھر پتا چلے گا آپ کو کتنے فنون آتے ہیں اظہ خارا جا یہ ذرب کس کے متعلق ہے ہم لاتا کے متعلق ہے اظہ خارا جا امام حتہ تمہیں تو ترکیب بھی نہیں آتی یہ ہمارے مدرسے کا پانچویں درجے کا علم اللہ کی توفیق سے ترکیب کرے گا اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ چپ رہا یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ایمان نکلا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا اس <تصفيق> <تصفيق> نے نماز بھی پڑھ لی وہ چپ رہا جہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی اب میں کہتا ہوں نماز کے رقوق کے اندر سبحان اللہ سیدے کے اندر سبحانہ ربی العال سبحانہ ربی وغیرہ سب نماز میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا اگر پڑھتا ہے تو پھر وہ گراط کے منافی نہیں ہے اور اسی طرح یہ سنن نسائی کی روایت نو نمبر یہی روایت ہے اور نیموی انوی نے ایسمی سے نقل کیا ہے کہ سناز ہو حسان مسد احمد کی اسی روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دکھایا امام کا بھی ذکر ہے مفادہ کا بھی ذکر ہے مفت کا بھی ہے نماز نہیں ہوتی پھر ضرور بولا اس کہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاس کہ بغیر نماز ہو جاتی ہے کسی نفس کا یہ درجم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہدایہ والے نے جھوٹ بولا بھائی ہدایا والے نے جھوٹ بولنا تو تمہارا گھر والا میں دوبارہ شروع کروں گا ابھی میں بھی دوبارہ شروع ایک بھی میں سے کوئی بولا تو میں ٹائم پیچھے کر کے دوبارہ شروع کروں گا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے کہا کہ ہدایا والے نے انصاف کا معنی یہ کیا ہم بھی کہتے ہیں کہ دیوبندیت نام ہے ایک مجموعے مرکب کا کیا ایک صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں دوسرے صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں پہلے صفحے پہ کہتا ہے کہ انصاف کا مانا نہ پڑھو دوسرے پہ کہتا ہے کہ دوسری پڑھو جھوٹ بولتے ہو اور مانا غلط کرتے ہو استاد اس شاگرد کے سامنے شیخ محدث الحسر فقی الحثر شیخ امین اللہ کا شہیدوں کا شہیدوں کا شکرد بات کر رہا ہوں سوچ کے بات نہیں آپ سامنے ابھی آؤ اللہ کی جس نے کہا کہ الاما البانی نے صحیح کہا اتنے ماجہ کے اندر جھوٹ بولا اس کی سرحد اور ہے جس کو البانی نے اتنے ماجہ میں ذکر کیا ہے اور جو انہوں نے پیش کی وہ اور ہے اب وہ ابو کی جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر کتاٹا ہے متلس ہے ان سے کر رہا ہے چلو اس کی توثیق پیش کرو اس کی تصویر پیش کرتا ہے یہ دیکھو جی انہوں نے کہا تھا چار چیزیں دکھاؤ انہوں نے کہا چار چیزیں دکھاؤ امام کا ذکر ہو مسری کا ذکر ہو معلیہ کا ذکر ہو اور حدیث صحیح ہو سنو ہمارا نام اور ذہن بسیت ہے اند میں میں ادراک میں ہوگرے ملازہ کا نہیں کر سکتا آصف صاحب اس دراغ بھی کمزور ہے نام بار بار پوچھتے ہو سنو چار جیتیں لکھاتا ہوں نبی کریم سسٹم کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کراط لکھی ہے سور فاتحہ کی فرضیت پر میں کہتا ہوں امام بخاری نے جز ال لکھی فاطح کی فرضیت پر امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکراط لکھی ہے تم ایک محدث کا نام ذکر کرو نے یہ کتاب لکھی ہو کہ فاتح پر بخاری سنو چار جیتیں یہ ٹائم پیچھے کرے ٹائم پیچھے کر تمہیں آ اچھا جھوٹ بولنے کی تمہارے بڑے گئے سارے بڑے دوست یہ جھوٹ بولتا تم بھی بولو بھائی آپ کے بڑے دوستوں نے آپ نے چھ منٹ ملے اور کسی کی تو مجھ سے بولے کہ وہ بول <سؤال> ہیں بخاری کی پیش کی مرے جو اس کا جواب نہیں دیا کہتے ہیں اس میں مفتی کا رفت نہیں ہے اس میں تو امام کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں منفرد کا ذکر بھی نہیں ہے اس کا مطلب حدیث تو کسی کے لیے نہ اس تم کہتے ہو مفتی کا رفت نہیں ہے اس میں امام کا رفت بھی نہیں ہے اس میں کا بھی نہیں ہے اس حدیث تو اور عام ہے سب کو شامل ہے میں نے کا اثر پیش کیا ابادہ بن سامد جو اس کا راوی ہے وہ کہتا ہے اس میں مفتدی بھی شامل ہے میں نے ابن شہبہ سے پیش کیا ریکارڈ موجود ہے جواب نہیں آیا ابھی سے پیش کرتا ہوں چار چیزیں سنو صلی اللہ بنا رسول اللہ ہم کو رسول اللہ نے نماز پڑھائی کی صبح کی نماز کالا فزاک الترے آپ کے اوپر قرآ باری ہو گئی پکارا نہ آرا تم تک راہو نہ مولانا امام کا ذکر اللہ کے بڑی امام ہے مفت کا ذکر میں دیکھتا ہوں اللہ تم عظیم نہیں لا رہا تم تک آؤں نقل کا امام نہیں میں دیکھتا ہوں تم اپنے امام کے پیچھے پر ہو مفت جی کا ذکر کیا امام کا ذکر مفت دی کا ذکر تیسری بات کارا سیالی کہتا ہے کلنا اجل ہم نے کہا جی ہاں یا رسول سوچ رہا اللہ تم سے پکارا اللہ بل قرآن سنو تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ کیوں پہننا ہوں لاتم یہ کرا کی ہاں مولانا چاہ جی پوری یہاں پہ شکست لکھو امام کا ذکر مفتی کا ذکر فاتحہ کا ذکر نماز نہیں ہوتی ذکر نمبر دو دوسری ہے یہ ابو بہت میرے ہاتھ کے اندر سنو سنتا جا شرماتا جا حمل نہ کرنا سن سن یہ کہتے ہیں فکارا سن رہا اللہ کے سول نے پڑا کرا اللہ کے سول پر کلا باری ہو گئی پل فارا جب اللہ کے سول فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تم تکراؤنا خلف نا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو امام کا بھی ذکر خلف امام حکم کا بھی ذکر میرے دعوت کا نمبر تین سننا نام ہم نے کہا جی ہاں <سؤال> हैं हैं। اللہ ہم پڑھتے ہیں پروان نہ پڑھو مگر نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تیسری بات یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح چار چیزیں پوری بات سلاد نماز ہو رہا کوئی بھی نماز کے بحث نہیں کرتی یہ کہتا ہے اس کے اندر مقدی کا نپت نہیں ہے پرچہ مکتی بھی وزو نہیں کر کے آئے گا یہ کہے گا وزو کیوں نہیں کیا وہ کہے گا تو ریل پیش کرو یہ کہے گا حجیز کے اندر آتا نائک چند سرا تھا کہہ دے تو ہوں ریل اللہ تالت کے بنا لماز نہیں قبول کرتا جس طرح حدیث میں آتا ہے مجھے جس کا لگانا نشانیاد انہیں کتابیں کو دوڑا تو لیکن میرا خیال آزاد آپ پہلے اس حدیث سے اسی کو میں صاف کروں گیا میں نہیں کھنڈا چلی آ رہا ہے رسول بخاری کی حدیث میں نے جواب دے دیا میں نے کہہ دیا تھا کہ خود بھی تسلیم کر لی عام ہے اور, اور پہلے خود ہی ضابطہ بیان کیا کہ آم سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا <سطور> والا دماغ میرا خراب ہے یا آپ کا خراب ہے آپ کا خراب ہے یقینی بات ہے کہ اپنی بات یاد نہیں رہتی دو منٹ پہلے والی اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کہیں کہتے ہیں جی میں اپنی طرف ہماری طرف رسپت کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہدایت والے میں جھوٹ بولا میں نے یہ بات کی میں نے کہا تھا کہ ہدایت پر جھوٹ بولا اس میں ورنہ تو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کروں کون سا آدمی مخاطب بن گیا کہ جس کو ٹویل پر چلتا کہ میں جھوٹا اس کو کیا رہے کہ کی شور تو کیا رہوں سال ہدایا نے پہلے بھی ان کا والا یہ کیا تھا کہ کراط نہیں کرنی آگے سے یہی کیا کہ خموش رہے سال ہدایات نے تو غلط بہنی نہیں کیا ہے آگے کہتے ہیں جی مسرد عام کی حدیث میں نے غلط بہنی کی ہے انہوں نے ترجیح غلط کیا اور جو کہتا ہے اور کہ ہے متعلق ہے کے میں کہتا ہوں کہ خاموش رہے جب امام نکلے تو امام جب نکلے گا تو اس سے پہلے میں بھی آپ کو انچتے مطالعے کر رہا ہوں جب امام نکلے گا تو اس سے پہلے مختلف کیسے بن گیا وہ بات تو یہی ہو رہی ہے مختری کا ریٹر میں کیسا آپ کے حقوق لبن بھی با سکتا ہے کہ کیسا عقل سے پیدل آدمی ہے کو انشت سے متعلق بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کے بارے میں ہے اور اچھا اگلی بات یہ ہے نا تو جوزف اراد اور کتاب الاسی باقی بچ گئی ستنا چلی گئی باقی بچ گئی چیا ستا چلی گئی ابو شروع یاد آپ جو اگلی حدیث انہوں نے پیش کیا جزول قرا سے اب تو جزو الا اور کتاب القرا بھی باقی بچ گئی جو رسالے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر ایسی ضعیف اور مولانا آپ محمود بن اساف مزاحر کے بارے میں ثابت کرتے ہیں کہ اسی کا آدمی کا کا بخاری کا رسالہ ہے بخاری سے کتاب کو نظر کرنے والا آدمی وہی ہے جس کا پتا پتہ نہیں ہے کیا پتا ہے کہ اس نے اپنی طرح سے نظر کر کے امام بخاری کے نام لگا لیا امام بخاری کی کتاب سابت کرے اس کو پہلے اور جو دقل کرنے والا امام بخاری پہ ایسا آدمی تو نہیں تھا کہ جس نے ایک کو پڑھایا ہے ہزاروں شریر تھے اس کے آخر اس کتاب کو نقل کرنے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں نا یہ اکیلا بھی وجہ وہ امت کے اندر کے ایک آدمی کہتا ہے کہ امام بخاری کی کتاب ہے تو اور ملتا نہیں اس کو امام بخاری کی کتاب کہنے والا فجوز القیر نے پھر جو حدیثیں پیش کی ہیں مولانا فی الحال صلاح علیہ و اللہ نے خرابیا یہ پیش کی ہے مولانا محمد بن اساق آپ کو مبارک محمد نصاح محمد نصاح مطلب میرا خبر نہیں کہ دنیا کے دجاروں میں سے ایک دجان دنیا کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے آئے گی اور محدی سین اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احکام میں اس کے ابھی اسمر نہیں مولانا گراط تک احکام کا مسئلہ ہے عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال وحرام میں اس کے بیس نہیں مولانا ہلال الحرام کا مسئلہ ہے احکام کا مسئلہ ہے یہ علامہ علیہ فرماتے ہیں بادی سنگھ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ محمد بن سا کی بات آتا میں موجود علامہ میں احمد اللہ علیہ فرماتے اپنے بارے کا اتفاق ہے کہ اس کی روایت احکام میں حجت نہیں یہ سرکر سنگھ کا اتفاق ہے کہ اس کی روایت بالکل آپ ادھر صاحب ہمارے پاس آپ بھی اللہ کا شکر ہے درمیان ہونا ہے یا سادہ کچھ کیا یہ ساموں کی پہچان ہوتے ہیں شریان جگہ اچھا سنے میری بات سنی ہمارا مانگا ہے تو میں ہمارا دیا ہوں محدسین کے درمیان یہ طے شدہ امر ہے محدث کے درمیان یہ طے شدہ ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے مداضی اور تنگی کارناموں میں ابن صاف کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے وہ آباد اوقات کی شاخ اور بھی نقل کرتے ہیں ہاں حلال و حرام کے بیان میں رجے تم یہ سمجھے جاتا پڑھو بڑا بڑا اس کو پڑھتے نیچے لکھے اللہ اسی کو بڑھو یار اسی کو بڑھا ہوتا ہوں پڑھ کے پڑھ کے سناؤ پڑھ کے سناؤ نہیں اور نہیں پڑھوں میں یہاں ہم اللہ <سؤال> لے لیں کوئی کوا فوک تا اللہ ولا معلوم احسان اس کتاب پسٹرا بیہ کیا ہے کہ نہیں دیا یہ نہ یہ شروع پکنے لگا ہوں شروع پکنے لگا تفضل یا علامہ زادی کی مبارک یاد بعد سے بن کر میرے ہاتھ میں ہے اللہ <سؤال> دکھائیں گے تو بات دے لے گی نہیں آپ کرے گا اس کو پورا کرانا ہے اور ٹائم میرا بتاؤ انہوں نے کہا تھا اصل <سؤال> کتاب سے میں ہمارا اصل کتاب یہ عربی ہے یہ عربی ہے اصل ہے شروع اپنے ٹائم میں جواب دوں دیکھو یہ فوٹو میں اس کو کھڑا کروں گا ایک رہا ہے بات راج کو بالکل بلال <سؤال> کھلے اور پھر وہ لاطو یا بل باٹو تھا وہ باجانی باٹو تھا نہیں او کھڑا پر اس کا سر تو پھڑو تو کھڑا تو فائیٹانا پے رو کولی کیرے نے لگا دیا پیانو لنی ولا او خدا بنا پونیتو کو جو نہ 2000 روپے دے میں نے ایک میری بات کا جواب دے دیتا میں میری بات جدھر کیمرامین میں کسی واپس آ اس نے تسلیم کیا نا کہ ہمارا موجود ہے انہوں نے تسلیم کیا تسلیم کیا خوش آپ کی بات یہ تھی میں نے جب حوالہ پیش کیا تھا اس کا حق بنتا تھا کتاب لے لیتا ہوں گیس ہم کتاب لیتے ہیں کتاب لے لیتا دیکھ لیتا اس نے کہا کہ یہ حوالہ دکھاؤ اصل کتاب دکھاؤ تو میں نے دکھایا کہ یہ مان بھی نہیں رہا تھا کہ حوالہ دیا اصل کتابیں میں نے دکھا دیا ہے اب شوٹ تک میں نے جواب دینا جواب پہلے بھی دے دیتے یہ کہنے کی کیا آپ بولتے نتیجے کا <سؤال> مولانا جن میں میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہر ایک حدیث پیش کرو جس کے اندر یہ چار چیزیں ہو امام کا ذکر ہو مقتدی کا ذکر ہو باتیں نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو اور حدیث بھی کیا ہو صحیح جنہوں نے کہا تھا کہ چاروں صحیح چاروں پیش ہوگی مولانا میں نے ایک تو یہ جو ہتی کا فیصلہ دکھایا کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں محمد بن اساق اس کے بارے میں محدی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ احکام میں اس کی بات قابل قبول نہیں اس کی حدیث قابل قبول نہیں اور دوسری بات مولانا جو حدیث صاحب نے پیش کی ابھی پہنا الاثرات علی ملم یہ قرآبیا یہی نا کہ جو فاتح نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی مولانا یہ دیکھو سننے بھی دوڑ آپ کے عالم مولانا ناصر الدین البانی کی ہے وہ اسی حدیث کو لکھتا ہے میں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ صحیح حدیث سے سلسلہ دکھا دیں کہ فاتے کے بغیر نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی صحیح حدیث سے دکھا دے مختی کا ذکر ہو اور مختی فاتح نہ پڑے اس کی نماز نہ آنے کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیحوں میں ابھی مذہب قبول کرنے کے لیے بات ہر چیزیں نہیں دکھا سکیں میں نے دکھائی جا چیزیں میں نے جہاں چیزیں دکھائی ہیں اللہ کے شکر ہے اللہ کہتے ہیں میں چار چیزیں دکھائی ہے اچھا یہ دیکھو مولانا نا اس حدیث کے اندر جو ہے مقبول بھی ہے ابھی مجھے کہتے تھے کتازا ہے کتازا بدلنے سے ہے مولانا مقبول جو ہے وہ تو قطادہ سے بڑا سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ اس حدیث کے اندر مقبول بھی ہے جس کو نے پیش کی ہے اور بھی مقبول بھی ہے اور مقبول قطادہ سے بھی بڑا مدلس ہے قطادہ کی روایت کے بارے میں آپ کے سعودی والے لکھتے ہیں کہ اس یہ ان سے نقل کرے تب بھی اس کی روایت بہت بڑا ہے سبحان اللہ. <laughs> اور, اور مقبول کے بارے میں تو آپ کے گھر کے آدمی نے کہہ دیا راشد الدین ابانی نے کہ اس کی حدیض صحیح ہے مقبول متعلق ہے مقبول متعلق ہے مقبول متعلق ہے تب بات روم لینی میں ارادہ بھی رہ سکتی ہے کا ساتھ ساتھ متعلق ہے کون سی والی تو پوچھتا ہی نہیں یہ البانی والی ہے اچھا جی میں نے پرانے پارٹی آئے پڑی اور میں نے تینوں حدیثیں پڑی تین حدیثیں پیش کرتی ہوں الحمد للہ تک کہ مختوی جو ہے وہ کے پیچھے پارٹیاں نہیں پڑے گا اور چوتھی حدیث آ رہی ہے اب علامہ ترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک چار روایتیں پڑھی ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا جھوٹ بولا ہے انہوں نے ایک بھی روایت ابھی تک فاتحہ والی انہوں نے نہیں پڑھائی میں نے مناظرہ کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جتنی بھی روایت پڑھیں گے اس کے اندر کلاس کا لفظ ہوگا ہمارا جھگڑا خاص ہے دلیل خاص دینی پڑے گی رات عام ہے کلاس پہ بہت نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ عام کے اندر خاص بھی داخل ہے میں نے کہا عام دو طرح کا ہے ایک عام وہ ہے جس سے خاص کو خاص کیا جاتا ہے وہ ایک عام وہ ہے جس سے خاص نہیں نکلا لم یا خصہ انہول یہاں پہ وہ خاص ہے جس سے سورے کو خاص کیا گیا ہے مولی صاحب کہتے ہیں پوریل قرآن مولی صاحب پوریل قرآن آپ پہ نازر ہوئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے رسول نے اس کا مانا صحیح سمجھا یا آپ نے صحیح سمجھا اللہ کے رسول پہ یہ آئد بھی نازل ہوئی آپ کہتے ہیں لا سرات علی ملب یا پڑا سفات حتیل کتاب جو امام کے پیچھے مفتی ہو منفرد ہو امام ہو کوئی بھی ہو فاتحہ نہیں پڑھنا اس کی نماز نہیں ہو یہ کہتے ہیں بخاری والی لال سرات علی حدیث کے اندر مفتدی کا لفظ نہیں میں کہتا ہوں وہاں پہ امام کا لفظ بھی نہیں وہاں پہ منفرد کا لفظ بھی نہیں اگر لفظوں پہ جاتے ہو پھر وہاں پہ کسی کا لفظ نہیں کل تو مولانا آسد صاحب سوچے مفتی وزو نہیں کر کے آئے گا اور ویسے ہی پیچھے ان کے کھڑا ہو گیا لیکن وزو کیوں نہیں کیا وہ کہتا کہ بار اللہ سلاتم مل گئی تو اللہ تعالیٰ کے بغیر نماز دور نہیں کرتا وہ گا یہاں پہ مفتی کا لفظ مفتی کے لیے وزر کرنے کے لیے مفتدی کا لفظ دکھاؤ مولانا جس جو تم اس کو دو گے وہی جواب دوسرا نے سے پیش کیا کہ یہ اوبات بن سامت ہی اس کی کات کے قائل کے مفتدی حالت میں وہ کہتے ہیں یہ مفتدی کو بھی شامل ابھی بات سے کی مانو گے یا مولوی آسر کی اور یہ سرفراز خان صفدر اسم کلام میں لکھتا ہے کہ اب بن سامد امام کے پیچھے کات کے قائل تھے یہ روایت بھی وہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں مفتی شامل ہے اب آ جاؤ کہتا ہے کہ اتنے بھاگ آسام کے اندر ارجت نہیں اس کو بن دیکھیں گی میں نے روایت پیش کی پانچ چھٹی روایت سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پارا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورے وہ کہہ رہے تھے سلان جس نے کوئی نماز پڑھی نب نہ اب عمر قرآن پہلا جم جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ باتیں نہ پڑھی وہ نہ صحیح مولانا مسرت احمد جن روایت نمبر سات سنو یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب الگ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن نبی دی، نبی حجت کیبی کلو سلادہ کتاب پہ ہر وہ روایت ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ پاتیا نہ پڑی جائے وہ کتاب ہے نمبر آٹھ سنو امام محمد امام محمد کے موقع پر تعلیف ہے تاریخ المجد عبد الحی لکھنوی کی عبد الحی کہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ حدیثی اناتحہ دل خلف الامام کسی صحیح حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانت ثابت نہیں گھر تمہارا ہے یہ رات تمہاری ہے تمہاری ہے ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> یہ میرے ہاتھ کے اندر موسطہ سمیت رسول اللہ یقور منسلح دیکھو میں ہر روایت پڑھتا اس میں فاتحہ کا نام ہے اس میں ایک بھی روایت فاتحہ والی نہیں پڑھتا عمر کر تمام کدار کی تصویر بھی کر دی کدار کی تصویر ہے وہ مکمل ہے اور مسلمانوں تو مکمل نام سے پڑھنے آئے ہوا ہے ابھی اتنے سات کا ان کے گھر سے سابت کرتا محمد بنی سہد یہ نصب ال رایا یہ ذہنی حدفی لکھتا ہے کہ وہاں بائبنو اس ہاتھ الکثر عورت توسیع کی ہی امیم من کمل البخاری اکثر محد بھی توسیم میری ہے رات تمہاری ہے دو نمبر نمبر تین سنو تمہارے گھر سے یہ امبت الکاری وہ لکھتا اند میں سکھاتی باری شکایت میں تھے اور اپنے بڑوں کی مانتے وہ مانو گے انکار کرو دیکھو اپنے بڑوں کا انکار اب القدیر نمبر چار لا ابن امام کہ ابن سات سیکھا والا ابن سات چار والے نمبر پانچ کیسے مقبول مدلس ہے مقبول کی تدریس کا مطلب ہے ان اور یہاں پہ ثابت کرو گے دیکھو تقریب و تہذیب کے اندر سے میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی تدریس کا مطلب انسان ہے گیارہ نمبر گیارہ ابو ہریرا ابو حدیرا کہتے ہیں ٹیپ تم یہ کراؤ آسمان آسمانا تم ہم ہر محمد کے اندر جتنی کلا کو سنایا کرتے تھے ہم اتنی سن کو سنایا کرتے تھے وما ہمارا تم جتنی ہم سے چھپاتے ہم اتنی تم سے مقدی رکھیں گے وہ فرماتے ہیں کہ بکال الحجل علم اجد علا عن اگر میں امام کے پیچھے امام کی بات ابو رہا سے پتہ پوچھا جا رہا ہے اگر میں فاتح سے ظاہر نہ کروں تو کفایت کر جائے گا کہتے ہیں ان جستا آ رہیا پاوا خیلون لو تو بہتر ہے وہ ان پہائی پہ نہیں ہا اج سات ان کا اگر تورے بادیا پہ روایت کر لے تو ہو جائے گی مولانا مطلب یہ فاتحہ کے اناوہ نماز نہیں ہوتی نمبر چھ ابن سمن والے نے روایتوں سے استرار کیا روایت ذکر کر کے کہتا ہے وہ سارا اس کا سپا نمبر دو سو باون کہتا ہے سنت ہوسن اور یہ تنویر اس کے اندر شاہمین شہید رحمت اللہ یہ بات کرتے ہیں یہ ہر بات تم میرے پاس گورو پیکر کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی ہے زرائل کے اعتبار سے اندر کی رات اولا منتر کی ہاں مولانا مختلف کی بات چل رہی ہے تمہارے جو عبد اللہ صاحب نے ہمالا ہے یہ ٹائم اگر رکا ہوگا ہم آپ کی آپ بات شروع کرنے کی کوشش نہ جی نہ یار اس کو پتا ہے کیا تھا حوالہ تو نکالا یار وہ حوالہ نہیں اندر ضلع تھا وہاں نکالا نا کہ ان کا جی اور جو ویڈیو کی اس کو تو انہوں نے میرے کسی ایک حوالے پہ چیلنج کیا ہوتا ہے کس پہ بچے جواب دیا باپ خبر ہے نہیں سکتے ہیں ملے گا ریڈ <سؤال> آدمی اچھا یہ ہے اللہ کے حوالے الحمدللہ بابا ما تو نزا ما تو نزا عبد ال اللہ کے حوالے اور کا ور کا کیڑا تکیدہ یہ انزت اور یہ کا کیڑا کا کیڑا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 پھر اسان گورے میرا بھائی ماشاءاللہ لے کے آو بھی آو نا گاوا والا سریہ پیار میں نہیں ہے جب تو بیٹھے تھے گا تو ہے یہ بیٹھے تھے پورے نو ہن کیو ہیں داخل باہر پر فریکو ہے تو مارے گا پتا بولے کا خراب ہو رہا رسریم اللہ باد مولانا نے میرے اوپر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آیت جو پڑی ہے تو یہ آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی یا آپ پہ نازل ہوئی ہے مولانا میں نے آیت بھی پڑھی ہے اور تفسیر بھی صاحبہ کرام سے دکھائی میں نے اپنا مطلب کو بیان نہیں کیا کہ آپ کہیں یہاں پر اتری ہے یا آپ اسلام پر ہے یہ تو آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یہ عبداللہ اللہ اپنے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ تمہارے اوپر آیت نات لی ہے یا نبی علیہ السلام پر ہوئی تھی سابق پہ تبدہ کرنا ہے تو نام کس لیے لیتے ہیں صحابی پہ بنایا انہوں نے کہ نماز کے بارے میں ہے وہ اس کی کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا آپ بھی کوئی ایک ایسپنٹ دینا کہ جس میں ساتھی نے فرمایا ہو کے نواز کے بارے میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لا سلا کے جواب پھر بار بار کوئی بات آ رہی ہے لا سلا لا سلا حالانکہ بات سیدھے سیاح یہاں مقتدی کا ذکر دکھا امام کا ذکر دکھا دو اچھا نف لاسلاتا پہ میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث ایسی پڑھیں جس میں امام کا ذکر ہو مختی کا ذکر ہو مختیف آتے نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیح ہو ایک حدیث ایسی پڑھی ابھی تک پاس ایسی حدیث نہیں ہے آج جھوٹ ہے وہ چل رہے ہیں کہتے ہیں لا سلاط علی ملم یقرابی فاتحت کتاب یہ <سلام> مقتدی کے بارے میں ہے مولانا اگر بخاری میں آپ کو پوری حدیث نہیں ملی ہے تو اور کتابوں میں دیکھ لیتے یہ پوری حدیث یہ ہے مولانا لا سلاط علی ملم یقراب ام الق قرآن فسائد کہ <سلام> <محرانا. سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> جو آدمی فاتحہ اور فاتحہ سے زائد یعنی صورت نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اب بتاؤ صورت مقتدی نے پڑھنی ہوتی ہے یا اکیلے میں پڑھنی ہوتی ہے اکیلے میں ہوتی ہے حدیث تھی اکیلے کے بارے میں فٹ کر دی مقتدی پر اور دعوے کر رہے ہیں اچھا یہ میری بات نہیں مولانا میری بات نہیں یہ دیکھیں یہ ابو داؤدہ سیاستہ میں سے سفا ایک سو چھبیس ہے ہے اس میں یہی حدیث آ رہی ہے اللہ سلاط علی ملم اقراب فاتحت ال پوری حدیث یہ ہے کہ جو فاتحہ اور فاتحہ سے زائد یعنی صورت نہ پڑے اس کی رواز نہیں ہوتی آگے سنیں مولانا امام سفیاان میں یہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھواتے ہیں کہ میں سلی بازا کی حدیث اکیلے کے بارے مولانا اپنی بات نہیں کر رہا میں صاحبہ کی بات نقل کرتا ہوں وہ نہیں مانی جاتی ہے میں مفسرین اور میںدیثین کے حوالے پیش کرتا ہوں وہ نہیں مانے جاتے ریمنوسن لی وقدہ اکیلے کے بارے میں ہے یہ آپ نے مختدی میں پٹ کر کے دھوکہ دیا ہوا ہے اگر مختدی کے بارے میں ہے صورت ہی پڑاؤ سے سورج چوری پڑا کے اسے اچھا اچھا اگلی بات یہ ہے اگلی بات یہ ہے انہوں نے بات کی کہ وعدہ والا اثر وادہ والا اثر میں نے پیش کیا اس کا جواب نہیں ہے مولانا میں نے یہ سمجھا تھا کہ مودی صاحب جو عالم ہے اپنی کتابوں کو پڑھا ہوگا اصول کو جانتے ہوں اس مطلب یہ اہل ایڈیز ہے جن کا اصول یہ ہے کہ صحابی کی بات ہی نہیں بالکل صحابی کا کال ہی نہیں ہے یہ مولانا غیر مقلدین کی کتاب ہے آج کچھ نواب صدیق اصل خان کا بیٹا ہے یہ اس کی کتاب ہے سوا ایک سو ایک ہے وہ کہتے ہیں اصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ صحابی کا کال میں سبجیکٹ نہیں ہے اچھا مانے گا یہ نظیر حسین سے وہ کون ہے جن سے غیر مقلدیت کی ابتدا ہے اہل اس جہاں سے چل رہے ہیں آپ کے بڑے ہیں میں آپ کی بات مانوں آپ کے بڑوں کی مانوں آپ کے بڑے یہ کہتے ہیں یہ بتاوا نظیریا ہے شبہ اس کا ہے چھ سو بائیس جس تک یہ کہتے فہم صاحبہ ہدیت نہیں ہے سابی کا فام ہدیت ہی نہیں ہے सब کی سب ہی نہیں ہے اور یہ صفا نمبر تین سو چالیس لوگ گھماتے ہیں ہمارے صحافی ہدیت نہیں اور نا اسی لیے میں نہیں دے رہا تھا وعدہ کہ پریشان ہو گیا اپنے لمحہ کی باتیں سمجھے اپنے اچھا یہ سبھی ہے آپ کے مول صاحب ہیں نا اللہ جنگ کے شگیردوں کے رہتے ہیں شادی کا کال اجت نہیں ہے دیکھیں یہ پشتوں میں لکھی ہوئی ہے یہ تو فشتوں میں لکھی ہوئی ہے اور جب آپ کے نزدیک شادی کا کور اجت نہیں ہے مسلمانوں نے دھوکہ کچھ بھی اچھا حدیثہ بھی ہو اللہ کی میں حدیثہ بھی ہو جائے کیوں بند کر اس کو کیوں اس میں میں کہتا دیتا ہوں مختبی کا مجھ کے جھوٹ بولا جھوٹ بولا مختلف ادیک ہے اچھا آگے دیکھو نے پیش کیا پیش کیا کتابوں کی راستے امر شاہر کی حدیث امردین شاہ والے بھی انجل دیانا یہ آپ کے جو ہے الحام حضر رحمت اللہ علیہ ہے امر کے بارے میں لکھتے ہیں سب ہم چھپر ہے چھپر ہے سبر چھپر ہے وہ لکھتے ہیں اور ابھی بھی اللہ علیہ سے کہ ادا حدان ابھی ہی ہم جدید کو کبزاب محمد ان شاء الب یہ سب جا کر نا ان ابھی ہی ہم کہ میرے باپ نے بھی کیا میرے دادا نے پھر یہ کبزاب ہے اس کی بات بہت بند اس کی بات بہت بند ہے ایک ہمارا ہوتے ہیں میں فطر کرتا ہوں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ ہے مدلس نہیں یہ مقبول سبر بہتر پہ اسلائی ان سے اس کا سبر چھپن ہے سبر چھپن ہے وہ لکھتے ہیں اور ہمیں بھی وہی اللہ علیہ سے ادا حدستان ابھی ہی ہم جب ٹھیک ہو محمد ان شاء جب یہ سمجھ مگر کرے نا ان ابھی ہی انگ جیسی کہ میرے باپ نے بیان کیا میرے دادا نے پھر یہ قذاب کستاب اس کی بات بہت بند اس کی بات بہت بند نہیں میں ایک مولا ہوں میں خود کروں مولانا آپ نے کہا تھا کہ مقبول جو ہے مقبول یہ اسلوش عمار اس سال کے ہے اس طلحی مدلس نہیں مولانا یہ مقبول سفر بختر پہ اسلائی مدلس لکھو گے اس کا چپل ہے چپل چپل ہے اور بہتر اچھا میں جی <سؤال> شروع کروں جی شروع کر اپنے سر شروع کروں آخر یہ سب اضرات کو میں گزارش کرتا ہوں اپنے حضرات کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ مارک ہو یہ لوگ اپنے دعوے سے بات دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو مختلف باتیں نا بڑے اچھی نماز نہیں ہوتی جسے وہ دکھانا شروع کرتی کہتے ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے ہو جاتی ہے منسلک حدیث آپ کسی دنیا کی کتاب میں کتاب کے ہم نے باتیں سکھا دے محمد آپ کی بات بات کتاب کا ہی نہیں ہے کتاب البہٹی کتاب الاب البہ نے کتاب بتایا نہیں کہ کتاب اللہ بران امام اور <سلام> جو باتیں میں کوئی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے میں سمجھ دیتا ہوں ستاؤ گراف میں ہے کہ اس کی نماز نا کے سا بڑا یہ پیچھے بولے نا نہیں سننا آتا یہ نہیں سننا آتا تو بولے نا میرے تقریباً آپ کے چھ سات جھوٹ پکڑے ہیں آپ کہیں گے اپنے گراج کرتا ہوں عجیب نمبر چار یہ حدیث نمبر چار آ رہی ہے ادھر رسول <سؤال> تعلق <سؤال> سے رسول <سؤال> اللہ <سؤال> وسلم نے کروایا جب امام تو بنائے اس لیے گیا کہ اس کی ابتدا کرو ادا کر دو نہ پکبیرو جب تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو ادا تارا جب قرات کرے تو پھر خاموش ہے تکبیر کے بعد فاتحی ہی ہوتی ہے اور تکبیر کے بعد آپ اتنا شروع کریں گے امام تکبیر تحرمہ کے بعد فاتح پڑتا ہے اسی کو قرات کہا جا رہا ہے اور آگے دوسری حدیث پر